رب العالمی رب و المتقیم و سلاۃ والسلام عالا سید المبیا و قال اللہ تعالى و تبارہ کاف القرآن المجید و في الحمید فی شان حبیب مخبرم و آمرا والسلام عليك يا, رسول اللہ وأصحابك يا محبوب رب العالمين محبوبہ صحابی رسول الملاحم تمام ہم دو ثناء تعریف و توصیف اللہ جل مجد تو کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہات بھی اللہ جل و کی ہم دو سنا کے بعد رسول الرحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون مکاں سیاح لامکاں سید انسو جان سرور لالا رخاں نیر راب سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تمائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز دار ماح شاہ ماتا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زویل احتشام معزز مکرم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام ایک مکمل کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے انسانی زندگی میں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے نکاح کے جملہ مقاصد میں سے بنیادی مقصد حصول اولاد ہے نکاح کے دیگر مقاصد میں سے تسکین قلب اور تسکین ذہن ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاہ کیا جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباع فلیتزوج فإنہو اغد للبس وآسانو للفرج فمن لم يستطے فعليه بسوم فإنہو له وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے چونکہ یہ نظر اور پارسائی کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے اس لیے کہ روزے خواہشات کو توڑتے ہیں تو جب انسان نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور حالات وسائل اس کا ساتھ دیتے ہوں تو اسے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے نکاح کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے اگر انسان کے برائی میں پڑ جانے کا غالب اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور اگر اس بدنی نہ ہو تو پھر نکاح کرنا مقروع ہوتا ہے حضور نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ان نکاح ہو من سنتی فمن رغ بان سنتی فلح من حضرت عثمان بن مضمون اللہ تعالی ان ہو یہ جنت البقی کے پہلے مدفون ہیں تو یہ کسرت کے ساتھ عبادات ذکر اذکار کرنے والے تھے تو ان کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے جب یہ وصال پاتے ہیں تو حضور نے ان کی قبر کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا تھا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جو سب سے بڑی چھلانگ لگاتا تھا وہ اس پتھر کو عبور کر سکتا تھا ورنہ عام آدمی اس سے نہیں لگا سکتا تھا ہمارے بزرگوں نے قبروں کے اوپر جو گمبت بنانے کی دلیل لی ہے وہ یہی لی ہے کہ اس زمانے کا مزار یہ تھا چونکہ یہ خاص نیکوکار شخص تھے اور صحابہ میں نمایاں ان کا ذکر و فکر اور عبادات کا معاملہ تھا تو ان کی قبر کو خاص طور پہ نشان زدہ کیا گیا تو حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی تبتل کی کہ نکاح نہ کروں اور ایسے ہی زندگی گزار لیکن حضور نے ان کو منع فرما دیا حضور نے نکاح فرمائے ہیں اور متعدد نکاح فرمائے ہیں اس لیے اس شریعت میں روحبانیت کا تصور نہیں ہے لا روحبانی فی اسلام اسلام میں رحبانیت نہیں ہے تو نکاح کرنا حضور کی سنت ہے اور اس کا بہت سارا اجر رکھا گیا ہے حضور نے اش فرمایا تزوج حدود الولود محبت کرنے والی اور کسرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین کے ساتھ نکاح کرو تاکہ کل قیامت کے دن کسرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لے مالحا لے حسب لے جما لے کسی خاتون سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار بہت ہے تو میرے ہاتھ بھی مال آ جائے گا یا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ عالی مرتبت خاندان سے میرا رشتہ اس رواج کا قائم ہو جائے گا ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ بازو بن جائیں گے اور تیسری وجہ لے جمالہ عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے قلب کا دل کا میلان اور رجحان ہوتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے اور چوتھی وجہ لینا کسی کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور حضور نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی پیغام نکاح بیچے اور تمہیں اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو پھر انکار نہ کرو نکاح کر دو تو نکاح کا سبب دین ہے کیونکہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس نے صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بننا کل تمہارے بچوں کی ماں بھی بننا ہے ابو الاسود ادلی یہ بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے ایک جن اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہارے پیدا ہونے سے قبل اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد تو بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں تو ابو الاسود الدولی کہنے لگا کہ میں جب اپنے لیے نکاح کے لیے خاتون تلاش کرنے لگا تو میں ایک شاعر ہوں تو میری تباہ میں یہ تھا کہ میں خوبصورت خاتون سے نکاح کروں لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں میں اس خاتون کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے تو میں نے جب تلاش کی تو اچھی بیوی کے حوالے سے تلاش نہیں کی تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی ہے اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا تین چیزیں انسان کی خوش بختی سے ہیں اچھا گھر اچھی بیوی اور اچھی سواری اگر یہ تین چیزیں کسی کو میسر آ جائیں تو وہ انسان کی خوشبختی ہے یہ بھی اشار فرمایا دنیا متا ہے اور دنیا کا بہترین متا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاط کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کریں تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ سال خاتون ہے اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ہے فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لیے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئے ہے تو یہ چیزیں یقینا مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویدہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینکے انسانوں کو پھانستا ہے تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے نکاح ایک عہد ہے ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں ان نکاہو ی آکے دو بل ایجاب بل قبول لفظ بے حضور شاہ دین بالغنے آکلین مسلمین دو آقل بالغ مرد آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور دس آنے یاد ہوتے جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا اور یہ مہر حق کے ہے یہ عورت کا حق ہے تو یہ اسادگی کے ساتھ حق کے مہر پیش کرنا چاہیے اور عورت کا حق ہے دو گواہوں کا موجود ہونا اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے حضور نے ارشاد فرمایا علن ہاضن نکاح وج آلو ہو کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے لیکن پھر جون جون مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شریح حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھیے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجیے آج جس کے ہاں چار بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسرانہ مشکل دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یہ دیا جائے بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئے یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے پانچ پانچ چھ چھ سو لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں نکاح فل مساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں آج ایک ایک کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے اور جس کی چار بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے اور غریبوں کی زندگی تو اجیت ہے غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں سمجھدار ہیں سنجیدہ و متین ہیں پڑھی لکھی ہیں خوبصورت ہیں خوبصورت ہیں لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے مختلف تنظیمات مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا ایک حال میں پندرہ سے بیس بچیاں تھیں اور دوسری جانب پندرہ سے بیس بچے تھے اور ان کے مہمان ان کا ہجوم تھا اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فانٹ دیے اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے تو آخر میں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ان کا اثرات بڑا تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں تین موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دلہا بنتا ہے تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی وہ ہوتا ہے اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آسار نہیں نظر آ رہے اداسیاں ہیں اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ایک دم سکوت تاری ہو گیا حال پر کیونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس, جس سے ان کو داد ملتی میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ دس کے پندرہ جہیز فنڈ تھے تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ پندرہ بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو تمہارے پاس ایک سو لوگوں کا کھانا ہے تو پانچ سو لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قورا اندازی کر کے سو آدمیوں کو کھانا دے دو اور چار سو آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا تمہارے پاس ایک سو کا کھانا ہے تو ایک سو کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو میں نے کہا دس ہزار بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے بقول اور آپ ان میں سے چند کو قدر اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں ہر پرچی پہ دس ہزار بیٹے کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیارات ختم ہو گئی لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قدرا اندازی مکمل ہو گئی تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے غم خرید لیے تم نے خوشیاں بانٹنے لگے تھے غم بانٹ لیے تم نے تو یہ زیادتی نہ کرو یہ جو رواج پڑھ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے خدا رہا آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے بہت کچھ کیا لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے میں نے کہا وہ اچھا تھا چلو مجھے اس پر بھی بات ہے لیکن چلو میں نہیں کرتا لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع کٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو دس کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا تو آپ کے پاس ایک سو کا کھانا ہے ایک سو کا پانی ہے تو پانچ سو پیاسوں کو نہ بلائیں پانچ سو بھوکوں کو نہ بلائیں ایک سو کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے میں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو ذمہ دار کو یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دین دار ہیں وہ پردے دار ہیں وہ سگڑ ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں یہ معیار بنایا جائے دولت کو معیار نہ بنایا جائے اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان اس کی زندگی کتنی کٹن گزر رہی ہے کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا تھے کر کر بلدی اگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ تو پورا معاشرہ اس وقت اس ازیت سے اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخر ہی بڑے عجیب ہیں اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کو لونیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجیے کاروبار نہیں ہے معاشی بحران ہے مالی پریشانیاں ہیں بچے کے امتحان سر پہ ہیں بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں لیکن کوئی نہیں لوگ حوصلے سے مسائق کا مقابلہ کرتے ہیں کاٹتے ہیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دیتے تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روکتا ہوں کہ اس درد کا بداوا کیا ہے اس دکھ کا علاج کیا ہے اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں نہیں جانتا ہوں عزت دار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے عزیز تھے بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں ہم جہیز نہیں لیتے لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کتنا شفاف معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے تو کتنی باپ کی دہلیس پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں ان کی سسکیاں ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ فقو رقبہ اتام فی یومن زی مساب کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں میرے حضور نے شاد فرمایا وہ راج الن تصدا کا بے کا تین فعق فاح لا تالا شمال ہو ماتن فکو ہو جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ میں جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجرو نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنے غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے مشکل ہے ان کے لیے لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے ناصور کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن انوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلجھتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نبھا نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے امراء مردودا اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لا سکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان مکان باقی نہیں ہے اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امرائے مردوتر لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی تو نے مجھے شکل دی سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دتکار دیا یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ اکبر الجھاؤ پیدا کر دے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت دتا تھا اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی تین طلاقیں اکٹھی نہ دیں ایک طلاق دے دیں اور ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تین مہینے کے بعد عورت فارغ ہے آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن اگر تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد سال کے بعد دو سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے تو لوگ یکمشت تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ تین اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں لیکن تین طلاقیں اکٹھی تین ہی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتوا نہیں ہے اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی ایک طلاق دینی چاہیے جو تین طلاقوں سے حاصل ہوگا عورت سے الگ ہونا وہ ایک طلاق سے ہی حاصل ہوگا اور ایک طلاق بھی توہر کی حالت میں دینا چاہیے عالم حیض میں نہیں کیونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس لیے شریعت نے توہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی لیکن ایک طلاق اور وہ بھی توہر میں اگر دی جائے ہاں مہینے مہینے کے وقت پہ کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے تو عمومی طور پہ لوگ تین طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں جو کہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے تو یہ ضروری باتیں تھیں کار ما آخر شدو آخر ز ماں کارے نہ مشتے خاک ما غبارے کوچے یار نشر آخر داوانہ ان الحمدللہ رب ربی العالم کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا آ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا